دن المغضوب المستفین سراپ الدین مرتب اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے اور اس کے ذات پر بروسا توکل کرتے ہوئے اور اس کے ذات سے بہتر امید رکھتے ہوئے اسی کی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے کچھ آداب ضروری باتیں جس کا جاننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ ہماری نیت خالص اللہ تعالی کی کتاب کے سمجھنے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور خود بعمل ہونے کے بعد اس کی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ہمارا عزم اور ہمارے اس عمل میں اخلاص یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کے بغیر مشکل سے مشکل عبادت قیمتی سے قیمتی عبادت وہ رائے گاہدین الخارص الدین جب تک اللہ کی عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت اللہ کے ہاں مردود ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو وہ انفاق فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو اور وہ وہ عمل کیوں نہ ہو جس کے لیے آج ہم بیٹھ کر آغاز کر رہے ہیں مانا علم یہ تینوں باتیں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اور آپ باہر سن چکے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل خالص کرنا اپنے سوچ خالص کرنا اور دوران درس مکمل توجہ اللہ کی کتاب کے سمجھنے کے لیے ہو یہ بات بہت ضروری ہے ایک انسان بار بار قرآن پڑھے بار بار سنے بار بار مطالعہ کرے اور بار بار استاذ سے پڑھے لیکن جب تک وہ بالکل خال ذہن ہو, ہو کر اس کو نہ مطالعہ کرے نہ پڑھے اور نہ استاذ سے سنے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ بات طالب العلم حیثیت سے میں بھی عملی زندگی میں پہچان چکا کہ جو بات ہم انتہائی توجہ کے ساتھ استاذ سے سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ الحمدللہ بغیر مطالعہ کا ہم کو یار لیکن جو باتیں شیطان نے اور نفسی شیطان نے ہم کو مطالعہ کے دوران میں یا استاذ سے پڑھنے کے دوران میں اور امیزش دنیا کے خیالات یا سوچ ادھر ادھر ہمارے ذہن جب تقسیم ہوا ہے وہ مقامات ہم بار بار اگر پڑھیں گے تب بھی سمجھ میں نہیں آتے یہ بہت ضروری ہے نمبر دو اپنے ان اوقات کو اپنے زندگی کا سب سے عظیم اوقات سمجھے زندگی میں تین مرحلے میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے اپنے پریکٹیکل زندگی میں ایک پرانے کریم کے درس میں اور ایک اللہ کے رستے کی جہاد میں وہ چاہے ٹریننگ کے مراکز ہو تن تنہا پہاڑوں کے اندر انسان اللہ کا کتاب سنتا ہے دنیا سے ایک طرف ہوتا ہے یا چاہے بیت اللہ کے طواف حج کے موقع پر ہو یہ تین مقامات ایسے ہم نے پائے ہیں جس میں ایمان انتہائی درجے میں بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت انتہائی اصل ہوتا ہے انسان بہت قریب جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لطف اور مزہ اٹھانے کے لیے تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ ان اوقات کو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ قرآن کریم کے لیے باوضو ہو کر انسان بیٹھے اس سے انکار نہیں ہے کہ انسان کا اگر وضو نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھ بھی سکتا ہے قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے لیکن وضو کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحافظ على جو الا وضو وضو کا حفاظت مومن کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باوضو ہونا یہ مومن کی پہچان ہے یہ مومن کے علامت یعنی اعمال میں سے ہے اور ہر وضو پر درست میں کیا معروف اتنی ہے وہ آپ سنتے ہیں تو باوضو ہو کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اس کے آہداب میں سے ہے ہاں اگر انسان دوران درس اس کو ضرورت محسوس ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے ضرورت کو کلاس سے اٹھ کر پورا کرے قضا حاجت ہے تو اس کے بعد رجو کر کے درس میں شامل ہو جائے تاکہ اس کا توجہ جو ہے اس طرف نہ ہو یہ ضروری باتیں ہیں پھر قرآن کریم کے درس میں یہ بات اہم ہے چاہے وہ احادیث کے درس ہو کہ صرف استاذ سے سننا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے اس کے دورائی بہت ضروری ہوتی ہے اس کو دوہرانا ذہن میں بٹھانا جہاں جہاں کوئی نقطہ ہو لکھنے اس کے اشتعدات طاقت رکھنے والے اس نقطے کو لکھے نوٹ کرے بعض اوقات ایک بات ذہن میں فوراً بیٹھ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر نکل جاتی ہے وہ بات تو لکھا ہوا موجود ہو تو انسان کو یاد آتا یہ نقطہ ہم نے سنا تھا یاد کیا تھا پھر تازہ ہو جاتا ہے یہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کو سمجھنے کے بغیر بھی انسان کو اجر ملتا ہے جتنا وہ تلاوت کرتا ہے ہر ہر کے اوپر ایک نیکی دس نیکی ہے جیسے کہ مشہور عدیث ہے علی فلام پر تیس نیکیوں کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اور قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سبب نجات اللہ تعالیٰ کے عدالت میں یعنی روز محشر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کے لیے سفارشی بنے گا جس کے مشہور حدیث ہے صورت آل عمران اور صورت بقارا زہروانے یہ دو چمکدار چمک دینے والی صورتیں مقدم ہوں گے جس طرح لشکر کا کوئی قائد ہوتا ہے تو قرآن کریم کی یہ دونوں قائدین صورت بقارا اور صورت عال عمران آگے آگے ہوں گے اور قرآن کریم کا باقی جو مجموعہ ہے یہ اس کے ساتھ اور یہ شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے کہ اللہ اس بندے نے ہم کو پڑھا ہے ہم پر عمل کیا ہے حق کو دوسروں تک پہنچایا ہے لہذا آج کے دن ہم اس کے شفاعت اور سفارش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے عذاب سے نجات دو اور اس کو جنت میں داخل کرو اور قیامت کا دن ہی وہی دن ہے جس میں تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کو آپ سنتے ہیں اور قرآن میں پڑھا ہے آپ نے کہ میدان محشر میں نبی کی زبان پر امت کے خلاف جو مسئلہ آئے گا وہ قرآن کے حوالے سے آئے گا وقال اور رسول یا رب بھی ان نقومی تفجہد القرآن محدورہ کہ اے رب میرے اس امت قوم نے اللہ کے تری اس کتاب کو محجور چھوڑ دیا تھا تو اگر وہاں پر ہمارے لیے یہ شفیع بن جائے تو بہت عظیم بات کیونکہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے جہاں کوئی سفیر بن کر شفیع بن کر نجات دلا دے یہ وہ دن ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلط پریشان ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اتنے عظیم اور سخت ترین دن میں اگر ہمارا کوئی سفارشی بن کر سامنے آ جائے تو بہت پائے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس دن شمار نہیں ہو سکتا ہے عظیم نعمت لہذا قرآن کریم کی ان خوبیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا اور اس کی فضائل بہت سارے احادیث میں ہیں اور قرآن کریم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اگر ہم اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں گے تو ہمیں رفحات ملے گی ان اللہ حجرف اور بےحاد الکتاب یا قوام ہے وعیضہ بحیہ سے مسلم کی روایت اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بعض قوموں کو رفحات دیتا ہے بلندی دیتا ہے اور جس کی مثال صحابہ کی صحابہ نے اس قرآن کو اپنایا وہ لوگ جن کو بکریوں کے چرانے کا ڈنگ حاصل نہیں تھا وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے قائد بن گئے اور جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے ہم کو کہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ رون ڈالیں گے انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہ روب وہ دبدبا وہ قوت اور طاقت اس قرآن کے بدولت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنا پڑا نصیرت و برعب بر مصرت شہر کہ ہمارا دشمن اگر ایک مہینے کے مسافت پر دور کیوں نہ ہو تو اس پر وہاں پر خوف اور کپکپی کپی طاری ہوتا ہے تو یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ مقام ملا دوسرے جانب ان کا وہ مقام تھا نبی کے آنے سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے جس کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے لاف قریش الذي پلب اللہ جو وہ آمن خوف خوف سے اللہ نے ان کو امن دیا خوف کیا تھا یہ لوگوں کے سامنے عام لوگوں کے سامنے وہ حقیر لوگ تھے زلیل لوگ تھے مکے والے ہو یا مدینہ والے ہو عرب لوگوں میں ان کے کوئی وہ قوت اور طاقت نہیں تھی جن سے لوگ ڈرتے یہ الگ بات ہے کہ بتلنا کی وجہ سے لوگ ان کے تعظیم کرتے تھے لیکن قوت اور طاقت کے مقابلے میں ان کے کوئی قوت اور کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن قرآن کریم کی نزول اور پھر اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ تاریخ اسلامی قیامت تک ان کو یاد کریں گے ایک ایک صحابی کا واقعہ ان کے ایک ایک جنگ کا واقعہ جہاد کا مرحلہ یہ سب قرآن کے بدولت ہوا ہے تو قرآن کریم کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو رفاط دیتا ہے ان اللہ کو بحادر کے اور جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا وہ ایسا وہ بھی کہ جن لوگوں نے اس قرآن کے مخالفت کی قولن پیلنگ تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ زرع ہو گئے جس کی مثال ہم گزرے ہوئے ادوار میں دینے کے بجائے اپنے دور کے ساتھ دے دیں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کے تعداد نام کے اعتبار سے ملکوں کے تعداد اور مال کے تعداد فوجوں کے تعداد ہر چیز کے تعداد ساری دنیا والوں کے مقابلے میں مقدم ہے لیکن ذلت اور رسوائی اور خوف کے تعداد وہ بھی ساری دنیا والوں سے زیادہ ہے ساری دنیا والوں سے مسلمانوں پر جو ذلت مسلط ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے یہودیوں کے سامنے نسارا کے سامنے مجوسیوں کے سامنے دہریوں کے سامنے بیکاری پھر رہے ہیں لاکھوں کے فوجوں کو رکھنے کے باوجود یہ ان کے غلام ہیں یہ کیوں ویزہ بھی آخری. انہوں نے قرآن کو چھوڑا قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا اور یہ غیروں کے غلام بن گئے اور یہی غیر جب مسلمانوں نے اس قرآن کو اپنایا تھا تو یہ غیر انہیں مسلمانوں کے غلام اور ایک مہینے کے مسافرات پر ان کا روب باقی کا اب اسی تناظر میں دور حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنایا ہے ان کو آپ مجاہدین کہتے ہیں ان کو آپ طالبان کہتے ہیں ان کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں دور حاضر میں جہاں جہاں وہ دین کا دعوت کا اور جہاد کا کام کرتے ہیں ان کا روب اور خوف اسی تناظر میں بقایا ہے کہ ان سے یہود ڈرتے ہیں نصارہ ڈرتے ہیں مجوس ڈرتے ہیں یہاں تک اس وقت ساری دنیا کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپس میں ہم کچھ بھی ہیں لیکن انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف ہم کو ایک ہونا چاہیے اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جو سارے دنیا کے کافر قرآن کے ماننے والوں سے ڈرتے ہیں قرآن کے ماننے کے اعتبار سے عقیدہ قرآن کا ان کے پاس ہو عمل قرآن کا ان کے پاس ہو تو تب وہ لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں صرف تلاوطن پڑھنے والوں کو قرآن کا ماننے والا نہیں کہا جاتا ہے ورنہ کرب مسلمان اس وقت ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتے جب تک یہ قرآن کا عقیدہ ان کے پاس نہ ہو اور قرآن کریم پر عمل ان کے سنوں میں نہ ہو اور ان کے جوارح پر قرآن کریم کا یعنی عملی تفسیر نہ ہو تو ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتے یہ قرآن کریم کا موجودہ آج بھی دنیا میں موجود ہے تو قرآن کریم کے فضائل میں سے یہ بات کہ قرآن کے ماننے والے بلند ہوتے ہیں اور اس قرآن کو چھوڑنے والے زلید ہوتے ہیں قرآن کریم کے معجزے میں سے یہ بات ہے کہ جب انسان اس قرآن کو قبول کر لیتا ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے بزدری اس کے ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا ہے وہ توقع اللہ مود ہے تو زندہ بادشاہ پر یقین بن جاتا ہے اور وہ اللہ پر وہ امیدیں وابستہ کرتا ہے جو انسانوں سے کٹ جاتی ہے تو اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے اس کا بروسات انتہائی بڑھ جاتا ہے یہ قرآن کریم کے فضائل میں سے ہیں جب انسان عملی طور پر اس کو لے آتے ہیں اپنے عمل میں تو یہ فضائل اس کو نصیب ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے ان فضائل پر ہمارا نظارہ ہو یہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو دینا ہے نے وعدہ کیا ہے کہ جس قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ بنانا کہ من نب اللہ ہے تنظیم العالمین اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور آلہ قلب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے نازل کیا ہے کیونکہ قرآن کا نزول پہلے اللہ کے رسول پر ہوا ہے پھر سارے دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھیلایا اور اس قرآن کو لانے کا ذریعہ کون ہے نزلد ہی روح الامین جبریل امین اس کو لے کر آئے اور اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو ہمارے سامنے حروف کے اعتبار سے قرآن موجود ہے دو کا بچ میں یہ اللہ کے کتاب جس کو ہم سنتے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ بحثے کرنا کہ لفظی قرآن معنوی قرآن جو لوگ محفوظ میں ہیں اس کا یہ مرتبہ ہے جو ہمارے پاس ہے یہ صرف دلالت کرتا ہے اس قرآن پر یہ منطقی بحثے ہیں جو کہ شیطانت کے لیے رستے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں شکوق اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور دل کے مرضوں میں سے مرض جو ہے دو قسم کے مرض ہوتے ہیں دل کے اس میں سے ایک مرض یہاں سے پیدا ہوتا ہے ایک مرض دل کا ہے شکوک اور شبہات اور ایک مرض دل کا ہے شہوات تو شہوتوں کا تو اس سے تعلق نہیں پیدا ہوگا لیکن شکوک اور شبہات کا دروازہ دل کی طرف جو ہے اس بحث سے چھڑ جاتا ہے کھل جاتا ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے یا مدلول ہے غیر مدلول ہے یہ بحثیں جو ہیں دل کے اندر شکوق اور شبہات پیدا کرتا ہے تو یہ دروازہ بند رکھنا چاہیے یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے جبریل کے ذریعے سے 23 سالہ دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی زیادتی کے اپنی عمر تک پہنچایا ہے اس قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ نے ایک وقت بجت جمعہ مجموعہ جس کو کہتے ہیں نازل کیا ہیں یا کدہ ہے یا قیدا رکھنا ہے لہ القدر میں اللہ نے نازل کیا ہے دنیاوی اسمان پر اور پھر زمین پر واقعات کے تناظر میں حوادث کے تناظر میں جو جو اللہ نے جبریل کو حکم دیا وہ حکم لے کر وہ زمین پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس نے پیش کیا تو مانا یہ ہوا کہ ایک دفعہ اللہ نے قرآن کو اتارا اسمان پر اور پھر 23 سال زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اور یہاں تک کہ 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو مکمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دنیا سے جانے سے پہلے اس قرآن کی تکمیل اپنے صحابہ تک پہنچا چکے تھے اس کی تشریح توضیح اور عملی جامہ پہنا چکے تھے قرآن کریم کے تفسیر کے بارے میں طریقہ یہ ہے نمبر ایک قرآن کے آیات کا تفسیر دوسرے آیات کے ذریعے سے کرنا قرآن کریم کی کسی آیات کا تفسیر صحیح احادیث سے کرنا قرآن کریم کی آیات کا تفسیر نبی علیہ السلام السلام کے صحابہ کے اقوال سے کرنا اور اس کے بعد پھر اور درجات آیا ان کے اقوال پھر مفسرین کے اقوال لیکن اہم یہ اول ہے قرآن کا تفسیر قرآن سے قرآن کا تفسیر صحیح عزیز سے قرآن کا تفسیر صحابہ کرام کے صحیح اقوال سے اس کے بعد کے درجات قرآنِ کریم کے جو ترتیبی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں پہلے صورت فاتحا ہاں، اس کے بعد اور سور یہ اللہ کی جانب سے یہ ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا اور نبی صلاحۃ السلام کے حکم پر صابق رام نے اس ترتیب سے اس کو لکھا اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک سوال بھی ہے جو احادیث کے منکر ہیں منکرین حادیث کہ قرآن کریم کا نزول دیکھو اس کی ترتیب دیکھو قرآن کریم میں کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو اس ترتیب سے لکھو پھر نبی نے جو اس ترتیب سے لکھے ہیں تو کیا یہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف اگر موافق ہے تو کس نے اس کو کہا معلوم ہوا اللہ نے تو اللہ نے جب کہا قرآن میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ماں سے بھی اللہ کے رسول پر وہی اترتی تھی اور وہ کیا ہے وہ حدیث یہ پہلی سورت سورت فاتح جس کے مفسرین نے بہت سارے نام درج کیے ہیں یہ سورت فاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں اور اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی صورت کے زیادہ نام ہونا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے مانا یہ کہ دنیا میں بھی اگر دنیائی مثال میں دیکھا جائے تو کسی شخص کے بہت سارے نام اس کا ایک ذاتی نام ہے پھر صفتی نام آتے ہیں وہ انجینئر بھی ہوتا ہے وہ مکینک بھی ہوتا ہے اور وہ کمانڈر بھی ہوتا ہے بہت سارے اس کے اصاف آ جاتے ہیں تو سورت فاتحی کے بارے میں علماء نے اس کے بہت سارے نام درج کیے ہیں یہ سورت حمد بھی ہیں سورت فاتحہ بھی ہے سورت سولاد ہیں اور اس ترتیب سے سورت نور ہے اعظم سورت ہے سورت شفا یہاں تک کہ بائیس نام اور کسی نے چونتیس نام درج کیے ہیں یہ صورت فاتحہ کے نام ہے اس میں سے معروف نام صورت فاتحہ اور صورت سولاد اور سب عام المسانی دہرائے جانے والے سات یعنی آیتیں اور یہ مرفوع احادیث سے ثابت ہے اس میں پہلے آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مفسرین کے طویل ابھحاس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ صورت توبہ کے ماں سے باقی تمام صورتوں کے شروع کی آیتوں میں سے ایک آیات ہے مستقل آیات اور یہ ہر صورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کے حکم ہے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں لگایا ہر صورت کی شروع میں بلکہ اس کی حکمتیں ہیں سابق کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورت کے اختتام اور نئے صورت کے آغاز کو ہم اس سے پہچانتے تھے کہ نبی الصلاۃ والسلام جب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھنے کا حکم دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر صورت کا اختتام ہو گیا اور نئے صورت کا آغاز ہو رہے ہیں یہ ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل صورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی شروع لفظ میں قرآن کریم کا ایک عظیم مقصد سمجھایا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر دو سفے نام ذکر کیا الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو نہایت میرا اور بہت رحم کرنے والا ہے جیسے کہ با کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے با اس مدد کے لیے استعمال ہوا یہاں پر اور اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کے پہلے حرف میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو بے بس بے قوت قرار دے دیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا قوت اور طاقت ان کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو جو کہ سارے انسانوں میں اللہ کے نزدیک معزز ہے کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کا مدد نصرت میرے ساتھ شامل حال ہوگا تو میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھ بھی سکوں گا پڑھ بھی سکوں گا اور اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے دوسروں تک اتارنے کے لیے دعوت بھی دے سکوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کا مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقرار ہے تو باقی کون ہے جو مددگار بن سکے مشکل کشا بن سکے حاجت روا بن سکے نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے صفتی نام تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے اسم کو اس ن ذات کے طرف منسوخ کیا ہے بسم اللہ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام نام صفتی اللہ تعالیٰ کے اس میں زاد کے طرف منسوخ کر کے اس میں اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنے تمام صفتی ناموں کو جمع کر لیا ہے اسم کو ذات کے طرف منسوخ کر کے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے ذات کی صفات ہیں اس میں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر تمام صفتی ناموں کو جمع کیا جاتا تو یہ بسم اللہ کا آیات کہاں تک پہنچتا بہت طویل ہو جاتا اور یہ معلوم ہے مسئلہ کہ کلام کے معجز ہونے میں یہ بات مقدم ہے کہ وہ کلام مختصر ہو اور مانن اس کے اندر جامعیت ہو خیر الکلام ماک اللہ ود اللہ بہترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ میں ہو اور دلالت میں واضح ہو کل اللہ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہی ترتیب استعمال کیا ہے تمام اسموں کو اسم ذات کی طرف مضاف کر دیا تاکہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ میں تمام اللہ کے صفتی ناموں کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے اللہ کی کتاب کو شروع کرتا ہوں پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس صورت کا جو عنومان رکھا ہے وہ ہے عنوان توحید کیونکہ ہر صورت کے اندر ایک عنومان ہوتا ہے جس کو علماء مفسرین نے دعوی قرار دیا ہے سورت کا دعویٰ اور وہ کیا ہے اللہ کے توحید کو ثابت کرنا فرم الحمدللہ رب العالمین تمام तारीफ اللہ ہی کے लिए है جو پالنے والا ہے رب العالمین الحمد تمام यह یہ وہ جامع لفظ ہے جو سبہانہ کے مقابلے میں یا دوسرے جو اللہ کے सना اور تعریف کی کلمات ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ جامع ہیں اور یہ صورت فاتحہ کے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس صورت کا عنوان کیا ہے اللہ کے توحید پھر اس پر لام تخصیص کے لیے لائق خالص اللہ کے لیے اور حمد پر علی لام داخل کر دیا کہ چاہے اس کو لام استغراقی کہہ دے یا جنسی کہہ دے دونوں مستعمل ہو سکتے ہیں استغراق سے مانا یہ ہوگا کہ جتنے بھی حمد کے کلمات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور جنس کا معنی یہ ہوگا کہ جن سے کلیمات جتنے بھی حمد کے ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں, نہیں ہے اس پر پھر دلیل لایا کہ اس کے لیے کیوں ہے فرمایا رب العالمی اس لیے کہ وہ عالم کا رب ہے پہلے دلیل اللہ کے لیے تمام تاریخیں کیوں ہیں اس لیے کہ وہ تمام عالم کا رب ہے تو رب کے معنی کیا ہے پیدا کرنے والا پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے والا اور اس کو اس کے انتہا تک پہنچانے والا اب اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے ذات جو ہے اس نے انسانیت کو یا اس انسانیت کے ماسے وال جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مادے کو بھی پیدا کیا ہے مادے سے پھر اس چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس چیز کے حفاظت کے لیے اور اسباب اور اشیاء کو پیدا کیا ہے ان اسباب اور اشیاء کے ذریعے سے پھر اس کے تکمیل کرتا ہے تو رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنا پھر اس کی حفاظت کرنا اور اس کو انتہا تک پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کے صفتی ناموں میں سے پہلے صفتی نام رب عالمین فرمائے عالمین اور عالمین جو ہے یہ عالم کے جمع ہے کیونکہ دنیا میں ایک عالم تو نہیں ہے نا انسانوں کا عالم الگ ہے جنوں کا الگ ہے پرندوں کی پھر قسمیں دیکھو ہر ایک قسم کے الگ الگ عالم ہے پھر یہ زمین کے اندر جاندار ہو یا بے جان چیزیں ہو ان کا ہر ایک ایک ایک عالم ہے تو ان تمام کو جمع کرنے کے بعد مجموعی طور پر لایا کہ اس اللہ کے لیے حمد اس لیے ہے کہ وہ عالم کا جمع عالمین کا رب ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں کوئی بھی ہو کوئی ایسی چیز یا کوئی ذات ایسا نہیں ہے جس کے پالنا اللہ کے ماں سے کسی اور کے ذمہ ہے یا جس کے پاس ایسے قوت ہے کہ وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے یا جس کے پاس ایسے قوت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کر سکتا ہے اس لیے کہ جب اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ عالم جتنا بھی ہے وہ سب کے سب رب کے محتاج ہے اس رب نے ان کو پیدا کیا ہے تخلیق دی ہے اور پھر اس کے پرورش اور پالنے کے لیے اسباب پیدا کیا ہے وہ چاہے دین اور رات کی صورت میں ہو سورج اور دکھ کی صورت اور سائے کی صورت میں ہو چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کو ثابت کیا اور یہ ربوبیت وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس سے خود بخود الوہیت ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مکان فلاں کا ہے تو پھر اس مکان میں اختیارات کس کے ہیں اسی کا ہے جس کا ہے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ رب جو ہے تمام عالم کا وہ صرف اور صرف اللہ ہے تو الوہیت خود بخود ثابت ہو گئی لفظ اللہ میں بسا خود الوہیت کا معنی موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس الوہیت کے لیے جو صفات لا رہا ہے ان صفات سے بھی ثابت ہوتا ہے رب کے معنی کے اندر خود اللہ رب العالمین کے اللہ کا معنی خود موجود ہے کہ جب وہ رب ہے تو پیدا کرنے والا اور پالنے والا انتہا تک پہنچانے والا کفالت کرنے والا جب وہ ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جس میں شعور ہو کہ پھر بندگی بھی اسی کی ہوگی پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو صفتی ناموں کو ذکر کیا الرحمن الرحیم جو ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے دوبارہ لانے میں فوائد کیا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ مسئلہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین کی اس ذات کا ذکر آیا تو اس ذات کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے جس کو جلالت کہتے ہیں تو اس خوف کو دفع کرنے کے لیے ذائل کرنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے دو ایسے صف ناموں کا ذکر کیا جس سے انسان کے دل میں رضا پیدا ہوتا ہے رحمان اور رحیم تاکہ وہ وجل وہ خوف بندے سے زائل ہو جائے کہ اللہ وہ عظیم بادشاہ تو ساتھ ساتھ میں فرمایا الرحمن الرحیم یہ اس کے وہ صفات ہے کہ انسان کو اپنے طرف مائل کرتا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے اس کا خوف اور وجل جو ہے اس کا عظمت جو ہے وہ اپنے جگہ ہے لیکن یہ دو صفتی نام جو ہے وہ اس خوف کو ایک اعتبار سے ذہل کرتا ہے بازو ہوتا ہے نا انسان کسی سے ایسے ڈرتے ہیں کہ اس کے قریب جانے کا کوئی امید نہیں رکھتے ہیں لیکن ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ خوف کے ساتھ تما ہو اور جیسے کہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور تما کی بش کی ایک چیز کا نام ہے کہ مومن جو ہے ایک طرف اللہ کے خوف دوسرے طرف اللہ سے امید کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے صورت دہر کی آیات تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ پہلے بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حضمت ثابت ہوتا ہے جس سے ڈرا جائے بندے میں خوف پیدا ہو جائے تو پھر فوراََ اللہ رب العالمین نے الرحمن الرحیم وہ دو صفتیں بیان کی جس سے فوراََ انسان کا اس رب کے اس اللہ کے طرف امید پیدا ہو جائے کہ وہ اتنے خوف کا مستحق ہے جس سے اتنا ڈرا جائے کہ وہ ڈر اس قابل ہو کہ انسان کو بالکل نا امید کر دے تو فوراً رحمان و رحیم کے دو سبتوں کو لایا کہ نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات ہے کہ اس سے خوف کے بجائے اس خوف کے تناظر میں اس سے تما رکھا جائے کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو پھر یہاں پر تکرار آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کے اندر رحمان اور رحیم کو ذکر کر دیا تو پھر دوبارہ فاتح کے اندر رحمان اور رحیم لانے کی کیا ضرورت ہے تو اس کے ایک جواب یہ ہے کہ یہ بطور دلیل ہے بسم اللہ کے اندر بطور رجا ہے تاکہ بندے کو امید ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اور صرف خوف پر وہ نہ بیٹھے صرف اللہ سے ڈر ہو امید نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا ہے اور جب خوف کے ساتھ امید ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے تو وہاں پر اس خوف کو زائل کرنے اور ایک مسلمان مومن کو تم دینے کے لیے ہے اور اس فاتے کے اندر رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کے جو حمد کے دعویٰ ہے کہ سارے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی پہلی دلیل کیا ہے وہ ہے رب ہونا کہ رب العالمین ہے دوسری دلیل کیا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے یہ رحمان اور رحیم ہونا یہ اس کے سفتی ناموں میں سے ان سفتی ناموں کو بطور دلیل لایا یہاں پر پھر فرمایا مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین کا قیامت کے دین کا یہاں پر اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب حمد اکیلے اس کے لیے ہے اس لیے کہ وہ رب ہے تمام عالم کا اور اس کی یہ صفات لائے گئے کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور ان دونوں ناموں کے اندر پھر علماء نے تو سا فرق کیا ہے کہ رحمانیت جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ جمی مخلوقات کے لیے ہے رحمانیت جمی مخلوقات کے لیے ہے اور رحمیت جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ مختص ہے جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے تمام مخلوق کے لیے کافر ہے مشرق ہے اللہ تعالیٰ کا پکا باغی اور اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں ہے اللہ سے لڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے پلاتا ہے پلاتا ہے اس کا دیکھ بھال سب کچھ ان کو دیتا ہے لیکن رحمیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن خاص ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر اتارا ہے اور اس ایک رحمت کی وجہ سے سارے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شفقت کر رہے ہیں اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی اٹھا لے گا اور اللہ کے پاس کتنے رحمتیں ہو جائیں گی سو ان سو رحمتوں کو اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے مختص کیا ہے اس میں کسی اور کا شراکت نہیں ہے اس لیے فرمایا رحم پھر بطول دلیل مالک مالک ہے قیامت کے دین کا اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تمام تاریخیں اس کے لیے ہیں اور اس لیے کہ عرب العالمین ہے پھر رحمان و رحیم ہے یہ صفات آ گئے تو ان صفات سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے نا کہ بھئی اللہ بڑا مہربان ہے بھئی بڑا مہربان ہے تو آگے بھی تو کچھ بتایا نا کہ مالی امیدین بھی تو ہے مالکی امیدین رحمان اور رحیم کے بعد لایا کہ کسی بندے کے اندر یہ ذہن میں بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت پر اس کا نظر ہو اور اس بات کو بھول جائے کہ میں نے اللہ کی عدالت میں پیشی دینی ہے اور وہ تو مجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا اسام تو وہ بھول جائے نہیں فرمایا کہ اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کے لیے قانون رکھا ہے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے قدم وہ حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ اپنے بازی چیزوں کا حساب نہیں دیں گے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا عمر دیا تھا وہ کہاں صرف کیا ہے یہ چیزیں جب حساب نہیں دیں گے تو وہ قدم کو حرکت نہیں دے سکتے تو فرمایا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا وہ مالک یہاں پر ایک سوال تھا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا دنیا کے کی دنوں کا مالک وہ نہیں ہے دنیا کے دنوں کا بھی تو مالک ہے لیکن یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے اختیارات دیے بندوں کو اور قیامت کے دن کا مالک اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحان تعالیٰ تمام اختیارات کو سلب کرے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے صورت انختار کے آخر میں فرمایا یوم کو نبص اللہ یوم عید اس دن کسی نفس کا دوسرے نفس کے لیے ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوگا ابھی تو دنیا میں ہے نا اللہ نے جو اختیارات دیا ہے یہ وزیر ہے یہ مشیرے ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں سفارشیں چلتی ہے مختلف چیزیں چلتی ہیں لیکن مالک ام الدین اس نے کہا کہ قیامت کے دن کے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہوں گے جو یہ بھی اختیارات تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو وہ سارے کے سارے سلب کر دے گا یہاں تک کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا کسی ولی پیر مولوی اور درویش کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان اعلان کرے گا لمن الملک ال آج کے دن بادشاہ کون ہے ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں بادشاہ کوئی ہے تو کوئی جواب نہیں دے گا سناٹا ہوگا خاموشی ہوگی پھر اللہ سبحانہ خیر و تعالیٰ خود جواب دے گا لاہواح دل خاک ایک اللہ کے لیے بادشاہ ہے جو واحد ہے اور قہار ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے قہری صفت کا ذکر کیا ہے کیونکہ قیامت کے کی دن جس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحمیت ایمان والوں کے لیے تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کے قہار ہونے کا صفت قیامت کے دن انتہائی غالب رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام بھی اللہ کے سامنے جانے سے گریز کریں سوائے محمد رسول وسلم کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے مقام محمود اس کو دی ہے مقامی شفاحت تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جائیں گے یہاں پر فرمائے کہ مالک کی امید دین قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف وہ اکیلے ہیں یہاں پر ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہو گیا جو شفاعت شرکیے کے قائل ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بعض لوگ باز مخلوق ایسے ہیں اللہ کی ولی ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن چھوڑا لیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں یہ تم دنیا کے باتوں کو دنیا میں قیاس کرتے ہو قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن کا مالک فقط اللہ ہوگا اس میں کسی کو اختیار ذرا برابر بھی نہیں دیا جائے گا اس لیے یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین قیامت دن کا مالک بوتن تنہا ہے یوم کا لفظ قرآن کریم میں اللہ سبحان تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہاں پر بھی کبھی اللہ نب العالمین نے حساب کہا اس یوم کے اعتبار سے اور یہاں پر دین کی طرف اس کو منسوخ کر دیا مالک یوم الدین دین کا معنی قرآن کریم میں مختلف تقریباً نو مانوں پر یہ دین کا لفظ آیا ہے دین کبھی عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے علی اللہ الدین الخالص دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کو فد اللہ مخلص الدین اب یہاں پر جو آیات میں ہیں کہ اللہ کے لیے پکار خالص کرو اکیلے اللہ کو پکارو اور یہاں پر دین کا مانا حساب حساب کے دین کا مالک یہاں یہ بات پہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لوگ قرآن کریم کے آیتوں کو اپنے منمانی تبصیریں کرتے پھرتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے قوم نے قرآن کریم کی اس آیات کو جس کے اندر لفظ دین آیا ہے کہ لا اکرا فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اب وہاں معنی کیا ہے اور لوگوں نے اس کا معنی کیا لے لیا لا حافین دن میں کوئی جبر نہیں ہے لہٰذا کسی کو کوڑے لگانا اور کسی کو زبردستی کہہ دینا کہ داڑھی رکھو کسی کو زبردستی کہہ دینا سلوار اوپر کرو یہ لا لکرا فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے حالانکہ یہاں معنی بالکل یہ نہیں ہے لا کرا فی دن مان لا کر عقیدہ عقیدے میں جبر نہیں ہو سکتا ایک شخص ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے آپ جبری طور پر اس کے دل اور دماغ میں عقیدے توحید اسلام ڈال نہیں سکتے ہیں ہاں اسلام ظاہر پر اس پر آپ نافذ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے یہ اسلام کا قانون ہے اصول ہیں ان اصولوں اور قوانین کے مخالفت آپ کرو گے تو اسلام تمہیں سزا دے گا لیکن اس کے دل کے اندر اسلام کو رکھ لینا ڈال دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس نے فرمایا لا الدین آگے اس کی وضاحت موجود ہے نا خطوط میں نہ لگائی لیکن لوگوں نے کیا, کیا اس آیات کو لکھا اور در دیوار پر لگایا اللہ اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے لہذا جب جبر نہیں ہے تو جس آدمی کی جو مرضی ہے وہ کرے اور اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کسی کے اندر تھوڑا بہت شعور ہو تو قرآن کریم کی ایک آیات کا معنی دوسرا آیات بتا دیتا ہے دیکھ رہا دین قرآن کریم کے اندر پڑھو کہ یہ دین کا لفظ کتنے کتنے مقام پر آیا ہے اور اس کا کیا کیا معنی ہے تو خود بخود واضح ہو جائے گا یہاں پر فرمایا کہ مالک مالکی امید دین حساب کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفت ملکیت ثابت کی ہے کیونکہ دعویٰ کیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی لی ہیں اس پر پہلا دلیل لایا کہ رب العالمین ہے وہ دوسرا دلیل دو سفتی ناموں کے ساتھ لایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور تیسرا دلیل لایا کہ مالک یوم دین ہے قیامت کے جن کا اختیارات سارے کے سارے اس اللہ کے پاس ہوں گے لہذا اسی کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کے لیے حمد پڑا جائے فرما یا کنا ابد و یا کنا سعین تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تب ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی جب اللہ کے لیے حمد دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا کیونکہ پہلے ایک چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے جب ایک چیز ثابت ہو جائے پھر اس پر عمل کی باری آتی ہے جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ مالکین ہے تو اب باری آ رہی ہے عبادت کی کہ عبدو اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایستا اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس میں جیسے کہ عربیت کے اعتبار سے انتہائی یعنی بہترین انداز سے مسئلہ سمجھایا ہے یہ نہیں فرمایا نہ ابود ا نہ آبود کا نہیں بلکہ کو مقدم کر دیا عبادت پر تیرے ہی ہم عبادت ہم تیرے عبادت کرتے ہیں نہیں ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں مقدم لانے کے لیے اللہ عب العالمین کی عبادت میں تفصیص پیدا کرنا مقصود تھا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ حب العالمین کے لیے خاصا ہے اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے ایک بات دوسرا جس یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو جبریاں کا عقیدہ ہے اس کا رد ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے عبادات کو معاملات کو جو کچھ وہ کرتا ہے یہ اللہ نے ان پر مسلط کر دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا قسم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اختیارات کے ساتھ فرمایا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کہتا ہے ایب دو ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں یہ وہ اپنے اختیار سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے جبریا رہا دے اور وہ ایس تعریر میں اللہ سبحانہ رحان و تعالی نے قدریا کرد کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے وہ بندہ خود لکھتا ہے معنی جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تقدیر بنتا ہے تو ان کا رد ہے کہ نہیں جب تک اللہ تعالی کا استعانت مدد موجود نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لہذا قدریوں کا اس میں رد ہے کہ تقدیر بندہ خود نہیں بناتے بلکہ بندہ جو اللہ کے دیو اختیارات سے کام کرتا ہے وہی اس کا تقدیر پہلے سے علم سابق کے ذریعے سے لکھا جا چکا ہے لیکن اس میں اس پر مسلط ہونا مراد نہیں ہے وہ خود اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ اس کی مدد تجھ سے میں طلب کرتا ہوں تو فرمایا کہ وہ کا نسط ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب عبادت کا ذکر پہلے آیا تو استعانت کو بعد میں کیوں لایا چاہیے تو یہ تھا کہ مدد پہلے ہو عبادت بعد میں ہو تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو دیکھ کر کہ وہ رب ہے وہ رحمان و رحیم ہے وہ مالک یادین ہے تو ضرور متاثر ہونا ان کو چاہیے کہ وہ عبادت پر اتر آئے اللہ کے بندگی کرے لیکن جب وہ بندگی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس میں اس بات کا شوبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ بندگی کا اقرار کرتا ہے عبادت کرنے کا تو اب خود مختار ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ عبادت کر سکتا ہے اس کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ عبادت کریں تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو یہ تعلیم بتایا کہ نہیں جب تک اللہ سبحان تعالیٰ کا مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا تو وہ اپنا عبادت بے بجا نہیں لا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے میں بھی اللہ تعالی کی مدد کا محتاج ہے اس لیے کنا عبدو کے بعد و اییا کنا استعین لایا کہ یہ جو عبادت کا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کہ عبادت تیرے لیے ہم کریں گے تو اس میں تیرے نصرت اور تیرے مدد کے بغیر ہم ایک لمحہ ایک قدم ایک اشاریہ بھی آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک تیرا نصرت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو اور اس میں استعانت کا کلمہ لایا استعانت نصر کا نہیں رہا کیونکہ نصر کے بارے میں جیسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ اکثر جنگ جداد میں استعمال ہوتا ہے غلبے میں استعمال ہوتا ہے اور یہ استعانت ایسا جو کلمہ ہے کہ یہ تمام کو شامل ہے سب میں استعمال ہو سکتا ہے وہ روحانی قوت کے لیے بھی ہو جسمانی قوت کے لیے بھی ہو مالی قوت کے لیے بھی ہو سب کے لیے استعانت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور نصرت کا جو لفظ ہے وہ سب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ صورت جامیت کا حامل ہے اس میں وہ الفاظ ہے وہ صفات ہے جو انتہائی جامع ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ عیا پھر جب ایک بندے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کے صفات کے ساتھ میں نے اللہ کے رب کو مان لیا جان لیا اقرار کر لیا تو گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین خود ان کو بتاتا ہے کہ جب تم مجھ سے مدد مانگتے ہو اور نصرت مانگتے ہو میرے بندگی پر تو اس میں سب سے عظیم نعمت جو ہے جس پر میں تیرا مدد کر لوں اور تم اس پر قائم ہو جاؤ تو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے پھر وہ مجھ سے مانگو تو وہ کیا ہے فرماحدن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت فرما مانا ہمیں دکھا دے وہ راستہ دوسرا ہے سیدھا راستہ میں دکھا رہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے یہ ہدایت میں اللہ کا محتاج ہے اب یہ صورت پڑھنے والا نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں سب کے سب یہ صورت پڑھتے رہیں اور جو زندہ ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے جو آئندہ اللہ کی ولی پیدا ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے تو سب کے سب انسانیت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے جب ہدایت جیسے نعمت طلب کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں تو باقی کس چیز میں محتاج نہیں ہوں ہوگی تو فرمائے دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سرات المستقیم دکھا دے دکھا دے ہم کو راستہ سیدھا سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے ہدایت کیا چیز ہے ہدایت ہے, ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہماری سومت کے لیے قرآن اور سنت اس کا نام ہے ہدایت اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے کس چیز کی رہنمائی دے دے کس چیز کی سراط المستقیم کی سراط المستقیم جو ہے اس کے مصداک جو قرآن کریم میں آئے ہیں وہ معروف طور پر تین ہیں نمبر ایک قرآن کریم وہ انحاد المستقیم فتب اہ و تب صبلہ فتح کمان صبیری نمبر ایک قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم قرار دیا ہے کہ صراط المستقیم جو ہے یہ ہدایت ہے اور دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کا طریقہ راستہ منہج یہ صراط المستقیم ہے مانا جب انسان اللہ کی توحید پر آ جاتا ہے تو یہ سورت المستقیم ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے صورت عال عمران میں صورت مریم میں اس کا ذکر کیا ہے ان اللہ رب و عرب وربہ ہاں صورات المستقیم صورت عال عمران 51 اور صورت مریم 36 میں اور اسی طرح صورت ظخرف سنسٹھ نمبر آیات میں تینوں جگہ پر یہ سورات المستقیم اللہ کی توحید کے لیے استعمال ہوا انبی بدو ہو المستقیم دوسرے نمبر پر جیسے کہ صورت عسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور سورت فتح میں فرمایا انتحال فتحم مبینہ سراتم مستقین نبی کی اطاعت جو ہے یہ سرات المستقیم نبی کی پیچھے چلنا صراط المستقیم پا لینے کے متراد صورت یاسین میں بھی یہ فرمایا وہ ان کا اعلی شروع کے آیتوں میں یاسین و الحکیم ان کا سلیم اعلیٰ سرات مستقم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط المستقیم ہے صراط المستقیم پر گانزا نے صورت یاسین کے شروع میں بھی ہیں صورت فتح کے شروع میں بھی دو چیزیں نمبر ایک اللہ کے توحید نمبر دو رسول کے اطاعت نمبر تین قرآن کریم حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے حبل اللہ اور حبل اللہ سے مراج سورت المستقیم قرآن کریم نے بھی اس کی سراحت کر دی کہ جیسے کہ صورت انعام میں آیا ہے کہ وہ انہاد مستقیم خط کا سو بولا فرقمان صبیر ہی وہاں ہمارا قرآن کریم ہے یہ میرا راستہ ہے مانا سورات المستقیم قرآن کریم پر چلنا اس کے پیروی کرنا یہ ہے سورات المستقیم تو یہاں پر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہدایت دے اس ہدایت میں مومن اللہ رب العالمین کا مختارج ہے اس کے اس رب العالمین کی مدد کے بغیر وہ اس پر چل نہیں سکتا ہے اور اس میں عجز جو ہے وہ نبی کا بھی ہے ولی کا بھی ہے اور جن کا بھی ہے انس اور ملائک سب کے سب کے لیے عجز کمزوری ثابت ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سراۃۃ المستقیم کے زد مخالف اس چیز کا ذکر کیا جس طرح کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سراہت کے لیے اس کا ضد بیان کیا جاتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دن کے مقابلے میں رات سورج کے مقابلے میں یعنی سائے کے مقابلے میں دودھ اور اس ترتیب سے جس جس چیز کا آپ موازنہ کریں گے یو رف ال اشیاء اور بل ازداد کسی بھی چیز کو اس کے زد کے ذریعے سے پہچان کرنا تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شراۃ اللہ انام تل اب یہاں اس بات کی سراہت کر رہا ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ سوراۃ المستقیم جو ہے جس کے رستے کا تعین ہو جائے سرات المستقیم کا ایک نام ہم نے سن لیا اس کے کی تعین کے لیے تقید کے لیے یا مزید سراحت کے لیے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ اس کی سراحت کر رہا ہے سرۃۃ اللہدینہ انم تعلیہ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر اب یہ قرآن کریم آگے صورت بقرہ میں ہم کو بتائے گا کہ یہ کون لوگ ہے پرمانعلّہ یہ انبیاء کی جماعتیں صحین کی جماعتیں شہدا کی جماعتیں اور یہ بہترین لوگ ہیں رفاقت کے اعتبار سے ساتھی ہونے کے اعتبار سے جن کے ساتھ انسان چل سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے جن کے ساتھ انسان کا محق ہو سکون کی زندگی گزار سکتا ہے تو وہ یہی جماعت ہے وہ حسن والا رفیقہ سرت المستقیم کے تعین کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی سراحت کر دی سورات الدینہ انعام کا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم